ونستعينه ونستغفره ورحمه بالله من شرور ينفسنا من سجيئة ومالنا من يهديه الله فلا نبذله ومن يهديه فلا هاهيه وعشه الله إلا إلا الله وأشهد أن محمد حبه ورسوله يا إلهي الذين آمن قبل الله الحبات قره ولا طعمهم إلا أنكم مسلمون يا ايها الانسان انشئناكم من تراب فربكم الذي خلقكم من تراب واحد وقدر منها زوجها وبسط لهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تحيرون به وذران ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغَرْلَكُمْ ضُمُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِلْنَاهَ وَرَسُولَهُ بَقَرْفَ فَصَوْلًا قَضِينًا أما بعد فإن صير ربي صلى الله وصير الحديث إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشط الأمور مهدساتها وكل مهدسة بجرى وكل بدعة ضرارة وقل الله الذي في الله فعوذ بالله السميع اليديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أسوال الفرابة فأصعاب الميمنة ما أصعاب الميمنة وأصعاب المشأمة ما أصعاب المشأمة والصابقون السابقون أولئك الفرابون مؤتمر سامنين بزرگا کے بھی نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سب گرواقیہ کی ابتدائی آیا کہ ای جو آج خطے کا موضوع ہے سواد یعنی کے, کے آمان میں پیشکشی کرنا آگے بڑھنا انسان ہر اچھے کام میں اگر سبقت کرنے والا بن جائے آج आज में دن ہے آپ آم بتا کے سنا ہوگا ابھی تک لوگ جب تک جماعت نہیں کھڑی ہو جائے جب تک جماعت کھڑی ہونے کے بعد یہ مسلمانی مسلمان ہی کے لیے چلے آ رہے ہیں لیکن سبقت کرنے والے سب سبقت کرنے والے صبح اٹھے نہائے ہوئے تیار ہوئے اور سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں جنہیں تاکہ ایک اوٹ کی قربانی کا سوال مل جائے انسان کوشش کرتا ہے اگر سب سے پہلے نام تک دوسرے گھڑی میں آیا فراٹ میں تو اللہ نب اللہ کی قربانی کوشش کرنے کے باوجود نہ پہنچ پایا دوسرے درجے میں تیسرے درجے میں اللہ کا ربا کر ردا قربانی اس میں بھی نہ پہنچ سکا کوشش کیا اس کے بعد پہنچا اللہ رب اللہ نے اس کو ایک ڈمبے قربانی اللہ حرکات میں سلسلہ کرنے لیکن نمبر لگا دیا رستا جتو رستا ریسر چلے پون سے اللہ تعالیٰ نے سوال شروع کیا کہ ایک شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ نہ پوسٹ کی قربانی کا مستحیل نہ گائے کی قربانی کا مستحیل نہ بکڑے کے نہ جنے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے ہے لیکن سے پہلے پہنچا کرو اس کو ایک مرغی کی قربانی کا سواب دے اس کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا پھر اس کے بعد بھی جو آیا اللہ ایک قربانی کا جواب دیتے جیسے اللہ کے پورے محبوبہ کمایا لیکن جب محسن ادان دینا شروع کیا امام پچیس ممبر فراہ گیا جیسے ادان شروع ہوئی لگ پچیس دفعہ نہ جن فرشتوں کو اللہ نے دیر پر جتنی لگائی تھی رہا ہے دوسرے درجے میں کون آیا لکھنے میں یہ اگان سب کو باقی رہتا ہے جیسے اگان شروع ہوئی وہ جو بیمان دے کر کے گرامک رشتے پر کھڑے تھے وہاں اور نوٹ کرے پناہ آیا قربانی پناہ آیا بتر کی قربانی پناہ آیا گلن کی قربانی پناہ آیا لکھ رہے تھے یہ اگان شروع ہوئی لکھ پتی کفا دی اپنا رجسٹر لپیٹ لیے اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مزید اب اس کے بعد جو آئے جمعہ ہوا نماز ہوئی سوال ملا لیکن سبقت کرنے والے نہ رہے سبقت کرنے والوں کا ٹائم ختم کو میدان میں اول مراکری کے بیسوں میں سب چیز رہے گا تیرا اوکا گران لئے تریبا کا تہار کیا دن میدان میں حساب کتاب سے تم کو تین حصوں میں اللہ نے تشکیل کر دیا ایک الحاب المین ہوگئے اور دوسرے البحاب الشمان ہو گئے اور ان دونوں کے علاوہ وسطاب تیسرا مقام ہے سب سے اصہب المی عام جنتی اہابل سے بار سارے جہانتی جہان لیکن جنتوں میں ایک لوگ کس ماحول ہے وسطون اللہ نے سمجھایا کہ عام جنت میں نہیں ہوں گے وہ اللہ ان کو جنت دے گا تو اپنے پڑوس نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کی دعا کرو ہم سب کو سادر پورا سادر میں شامل لیکن شامل کرنے کے پہلے پر ہم پہلے شامل ہوتا اگر ہم سوئے رہے کھیلتے رہے مدعی میں رہے نئے کام میں سبقت نہ کیا تو انسان جو ہے یہ نقصان پہنچانے ہوگا اور انہیں تینوں تینوں قسم کا تخیرہ ہم کو آدمی نے قرآن آپ کو کروا کے آ کے ابتدا نے دی دل اور آخر لہارا سروا کرو ہمارا ڈاکٹر بھی کھڑا نس بھی پڑی ساری مشینیں بھی فٹ ادیواہ کاری بھی پڑے گی فلوں لیکن جب جان پھلک تک پہنچ گئی وہ تمہیں نئے دن اور اپنی آنکھوں سے اپنے عزیز کا اپنے باپ اپنے دیتے کا اپنے بیٹے کا اپنے کرامتار کو دیکھ رہے بلا گت فل کو وہ تمہیں نئے دنتم اپنی آپ دیکھ رہے ہو لیکن روح قبض کر کے لے کے جاتے ہی ساری کائنات مل کر کے تمہارے عزیز کی جان کو بچاؤ لیکن جب روح قبض ہوئی تو روح قبض ہونے کے بعد وہی تین کتنے کے لوگ اصح الشمال اور وہ سال پور سال پور پن اگر رنگ مکر میں سےا ان کا ریوا کو اگر سبقت کرنے والا ہے سب سے آلہ دھر کے کام میں پیچھے رہنے کی وجہ آگے سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتا ہے سبقت لے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا پوچھنا موت کے بعد پہنچ سب مزبوت موت نہیں بلکہ ملبوت موت آئے کون کے ساتھ رحمت کے خریدتے رقصان نکلو سنو تمہارا ان کے دار کر رہی ہے اللہ کی رحمت ہے تمہارے ان کے جنت میں گئے لیکن مقردین شامل نہ کیا گیا انسان اور اگر اثاب سے مار لیتے ہیں تو انسان جہنم میں گیا الحمد اللہ علی ہم سب کو مقربر میں شامل ہونے کے تو بھی مقربور کون میرے بھائی ان کی علامات تو سب سے پہلے نیک اعمال میں ایمان میں اسلام لانے میں جو سب کا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ڈرتے کا ساد پورک ساد پور ایمان لانے میں اسلام لانے میں اللہ رب العالمین کے لیے اجرت کرنے میں جہاد کرنے میں جو سب سے آگے آگے رہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے کا ساد پورک کو پور کو پڑا. رب العالمين من شاك منا والصالحون من المهاجرين من انصار والذين اتبعوهم بهسان رضي الله عنهم و رضو عنهم وأعدلهم جنات التجريت حسان عامات ها الذين فيها رب العالمين فرمانا ها الذين فيها عبدا ذلك الحوض العزيز عظيم الصالحون الأولون وصحابي كلام جاء مهاجر هو کرنے میں, میں, نبی, کا میں دیں, نبی کی میں, نبی کے شبکت کر دے اللہ میرے بندے جو کسی کی سیوا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے دے. <سلام> یہ شہب کلام کا مقام ہے مقام محمد کو جنتیں تیار کر رکھی جن کے اندر نہریں بڑھتی ہوں گی پرب رنگی نے فرمایا، بہت اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ یہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل کر دیا نمبر دو ہر اچھے کام میں ہر نیک میں سب کت کرنے والا نیکوں کی کوشش کرنے والا وہ سارے او ارآمت میں رب نکن اور سارے ہر العالمین نے ہمیں نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ان میں کوشش کرنے اور بڑھ چڑھ کر کے سب سے پہل کرنے کی غلط نے ہمیں دعوت دیا ہے کیوں سب کچھ کرنا غلمی کیا بھائی کا مال سکتے اسی لیے پرانے بات کے اندر اگر ہر غلمی نے ان کے بھر اور ہم نے ان کو لا لگ رکھا انہوں نے دعا مانگی اور ہم نے ان کو بیٹا بھی دی کیا اور بیٹا نکلے گا وہ بیٹا جب ضرور کربی یہ کر کے پڑے گا وہ ہم نے دیا کیوں اللہ سرما نے کیوں ہم نے دیا اس لیے کیا نفل فیرا یہ نیکیوں میں ہمیشہ سمکت کرنے والے تھے اگر یہ کر دیا جو لوگ ہر وقت نیک کام میں سمکت کرتے ہیں پر آگے نک کر لیتے ہیں جب وہ مشکلات جو دعا کرتے ہیں تو اللہ کی دعا کو قبول کرتا ہے جو سن يو سارے یہ نیک کام یہ ہو یہ بھی ان کی بیوی بڑی سرکت کرنے والی تھی یہاں تک بیوی ہو گئی تھی نہ لیکن ان دعاؤں کی برکت سے اور نیک عمل میں سرکار کرنے کے سبب ہم نے اس کی بوڑھی عورت کو بھی اولاد کے دائر بنایا اور اسی سے میں نے یہاں ناوی ندی بھیڑا الحمدللہ وہ بھی ہمیشہ ہر کام میں ایک دوسرے سے سب کچھ کرنے والے تھے سوچتے تھے کہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھتے تھے ہر کام اور اپنی کے اپنی کو بجا لانے میں ہم سب کچھ کر جائیں گے اللہ کے کی تعلیمات کا نتیجہ حضرت اور حکمرختہ حضی اللہ کہتے ہیں ایک کہ پھر میرے پاس مال آیا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے کہیں ہمارے پاس مال اکٹھا ہوا اللہ فاروق کہ پہلی مرتبہ جب سے ایماندار ہمارے پاس اتنا مال رکھتا ہے میں کہنے لگے آج میں نے سوچا کہ ہر موقع پر سب سے پہلے کرتا ہے اور میں پیشے کرتا ہوں اور اپنے گھر کا سارا مال دور کی اس کو تو تو نہیں. ہاں ہاں پسیل کیا. اور آج میں اس کا لے کر کے آیا نبی علیہ سلاس نام کے سامنے پیش کر دیا جب آپ کے سامنے پیش کیا تو اللہ لکھا لے کر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا جتنا آپ کے پاس لائیں گے اتنا ہی ہمیں برابر آدھا اپنے چھوڑا دیں بہت خوش حال ہم سب کچھ ہمارے में پراپرٹی میں سبکت ہوتی ہے سب پراپرٹی میں کاروبار میں اور وہاں سبکت ہو رہی ہے رقم کرنے میں ہمارے یہاں مال کٹھا کرنے میں سب جتنا بڑا سر تھوڑے ابو ابر تھوڑی دیر میں بعد میں آئی اور انہوں نے لاکھ کو دیا میں فارو کرتے میں بیٹھا تھا اللہ سے پوچھا یا اب آدھا ہم نے کہاں اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا اُن میں تو آدھا آدھا گھر والوں کے لیے صرف آدھا چھوڑا آدھا تمہارے پاس لا کے رکھ دیا اور تم نے کتنا تو ہمارے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا ابو آج میں نے سوچا تھا عمل کرنے میں آج کر رہا. میں تجھے اپیچھا کر چکا میں آدھا لایا تو پورا لایا اللہ کی قسم چنتا کتنی بچ بکتی ہے سہارا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں آنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں ایسے نمازی نہیں یا صرف انسان والا نمازی نہیں بس وقت نماز کی پابندی کر کے مانا یہ انسان اگر نماز میں شرکت کرے تو اللہ علا کے یہاں یہ محبوب اور سالح پور होता اللہ تعالیٰ خلیف خود سیکھ کر میرے ساتھ ہیں اگر کوئی میرا بندر میرے قریب پہنچ سکتا ہے میرا مطالعہ بندہ ہو سکتا ہے تو جو پانچ وقت کی نماز فرخ کرا دیا ہے ان کی پابندی سے बंदे کوئی मेरे करीब جو بندے وہ میرے قریب تک اللہ تعالیٰ کے مقرب بنانے کے لیے سب سے بڑا عمل توحید کے بعد میرے بھائی ہو پچا نماز دے. آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں حج کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں رمضان کو روزے بھی رکھ لیتے ہیں دکان بھی بیٹھ لیتے ہیں ہم پڑوسی کا حق کرتے ہیں لیکن پانچ سو تشریح نماز کی پابندی ہم نہیں کر پاتے سب سے بڑا عمل ہم اس کے لڑکوں تاہر کرتے ہیں کیا طرح سے انسان نہ نہیں بڑے گا کوئی اللہ تعالیٰ کا بول نہیں ہوتا اسی سب کچھ کرنے کے ہمیں کرنے کے ہم نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اسی ہم عمر کو ملی علی مبی رضی اللہ تعالیٰ ہم آدمی میں جو شام ہے کوئی کرم اکرم لکھا کے وہ ساد سبکت کرنے والے کیا خوب ہے شبکت کرنے والے ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ علی اللہ حکم کرتی ہیں سبکت کرنے والے تمہارا کیا ہے تو پشوکا نماز کے پسنے میں شبقت کرتی ہے آدان ہوتی ہے. سب سے پہلے آنے کی کوشش اگلی سب سب سے پہلے مسجد میں اذان کے وقت لانے کی کوشش جماعت کی یہ سب سے پہلا و عمل ہے جو سب کچھ کرنے والوں کی ہے اسی لیے کسی نے اللہ سو لو یا سو اگر یہ وہ کو معلوم ہو جائے اگر لوگوں کو معلوم کرنا کھڑے ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے کھڑا ہوگا آخر میں قرآن دادی کرنا پڑے قرآن دادی کے لیے باری باری اگل میں حاضر ہو لیکن ہمیں اگل سب کی کوشش کرو اسی لیے نو جان رو نماز تحجی اگر معلوم بڑھ جائیں کہ آپ سب سے پہلے مسجد یہاں کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا اور اول وقت نماز پڑھنے میں کتنا آج کو ثواب ہے تو چاہیے کہ اس کے لیے دوڑے ڈھوپے اور ایک دوسرے کو پکے دے کر کے آگے پہنچنے کی کوشش کرے گی مسجد میں بیٹھے گا ہم سب کو سارے میں بنائے وہ سارے آرمان جو سب کچھ کرنے والوں کے لیے علامت ہے اللہ کا الحمد سب کرنے کی توفیق دے سکتے الحمد للہ اللہ کا سلام کرائے ایسے وہ آرمان جس کے ذریعے ہمیں کا مقام حاصل ہوتا ہے میں حدیث کلام کو پڑھا پھر آو پھر آو کروں آج کے وقت پہ کناں سے گرے ہوا پھر علامت پہ کناں سب محاورات سے اِتدار الذين اصرفنا ميم بعدنا ہم الوالمون للرشید ومنهم الضال ومنهم صالح من خيرات جو ان سب کت کرا رہی بلکہ قرآن پڑھنے میں وہ سب کر جا کے عمل کرنے میں سیکھنے میں سکھا رہی ہے اللہ کا یہی بہت بڑا خدر ہے کہ انسان گلاوٹ ہے قرآن کی رنگے اللہ کا پلادی سوچو سہادی رات کو قرآن کی گلاوت کر ان کے گھر پر اللہ <سؤال> تعلیم سے سگا سجایا اللہ نے ایک محل کے مالی ان کے گھر پر لٹکا دیا ہے باہر نکلی ایسے لائی ایسا محل ایسا ہی زندگی میں دیکھ سمجھا دیکھتے رہے دیکھتے رہے تیرا دیکھ رہے وہ جاتا رہا جاتا رہا تک بالکل وہ باہر ہو گیا صبح نیا شام کے پاس آئے آج محل ڈاک کرنے والا اللہ کا مقرر ہوتا ہے اسے لیا کر دول بازی لے جانے والے بازی لے سب فرد اے فردو بازی مارنے والے لے دے اور لوگ دے دے اللہ سبا یہ دے دے اللہ تفریر اور ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو خود کسرت کے لحاظ کا ذکر کرنے والی ہے سب عقل وے اللہ کے اللہ کا سیرن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ کی روم اللہ کا رات میرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو میرے اللہ تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں یاد کریں گے اس لیے جی نے کہا انسان کو اللہ یاد کرے انسان اللہ کو یاد کرے یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ بندہ جب فکر کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے یہ بڑا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہم تمام ساتھیوں کو بھی گتی کرنا ہے ہم نے جو بھولی بچے ہیں اللہ کے لائبتی کرنا ہر اچھے کام میں ہر نیک کام میں ہر سوال کے کام میں اللہ تعالیٰ اپنے کی سمجھداری میں ہم سب لوگوں کو کرنے والا کوشش کرنے والا ایک دوسرے سے بڑھ جانے والا بنا ہے راجیز ہم نے جو بیمار ہو سے باقی ادا کرنا جو مفرو ہے ان کے قبض کو ادا کر دے جو پریشان ہال ہے نہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو پھولے بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہدایت لگا دے ہر نیم ہم رہتے ہیں وہاں سے شیر خریف ہاں اور ان کے عام انسان کی حمایت فرما اللہ نے قدم قدم کام لے جو آپ کے مرضی کے مطابق ہیں اور ہر ایسے کام لے جس میں آپ کی نارا لگی ہے اللہ جس شہر میں رہتے ہیں خصوصا شیخ سلطان حقیقت وہ اللہ واللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آنکھ ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے اللہ محتاط سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا اب کی بھن ہر وطن کیر ایسے گاؤں میں لائن کو ہاتھوں کی جہازوں کو روک لے جس میں آپ کا دھرم قوم اور وطن کا پسانا اور،, اور لوگوں کا نقصان ہے ہر ایسے کسی لائن کے ہاتھوں کو روک لے الحانہ جو مظاہدین کے لیے مضروم کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور شکست ہم نے جو بھی اپنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان اکلیت نہیں اللہ عزمت عزمت ان کی عزت ان کی عسمت سے اللہ تعالیٰ عبادت فرما اللہ پھر مسلم عباد الله. رهبكم الله إن الله يأمر بشأذ واليحسان وإيطاء بالفرمة وينهى عن البهشات والملكر والمكة. يعظكم لعلكم تذكرهم. وادقوا الله للفردس. وادقوه يتجد لكم. ورذكر الله تعالى.